السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی <تصفح> وائز کے لیے اچھا جی باقی لوگ کہاں ہیں آج ہم نے علم النحو کا سبق پڑھنا ہے علم النحو ہو گیا جی نہیں کوئی بات نہیں آپ کے ذہن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کل علم پڑی ہوگی تو آج پھر سے طریقہ کا لیکن ایسی کوئی بات نہیں تو اچھا ایک منٹ کے لیے ذرا میں مائک پہ کراس کرتا ہوں دوبارہ کرتا ہوں جی ٹھیک ہو گیا آ الحمدللہ الحمدللہ للہ الحمد والسلام وقفہ سید وسلام وخاتم الانبیاء اما بعد ال آباد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل نمبر دس ہے فصل نمبر دس ٹھیک ہے اور واحد تسنیہ جمع جو اصل کتاب دیکھ رہے ہیں یا پی ڈی ایم جو بھی ہے فصل نمبر دس واحد تسنیہ جمع کو سبق آسان ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے واحد تسنیا اور جمع واحد ویسے بھی کہتے ہیں ایک کو عام ہمارے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تسنیا کہتے ہیں دو کو اور جمع کہتے ہیں دو سے زیادہ کو یعنی تین یا اس سے زیادہ ٹھیک واحد ایک تسنیہ دو اور جمع دو سے زیادہ یعنی تین سے لے کر آگے تک جتنی بھی تعداد ہے اس کو جمع ہی کہا جاتا ہے تو یہ اسم کی با اعتبار تعداد کے اسم کی بعتبار تعداد کے تین قسمیں ہیں واحد تسنیہ جمع واحد وہ ہے جو ایک پر دلالت کرے جیسے رجلن ایک مرگ امراۃً ایک عورت ٹھیک ہے واحد وہ ہے جو ایک پر دلالت کرے جیسے رجلن ایک مرگ اور امراۃً ایک عورت تسنیہ وہ ہے جو اے اے وہ ہے جو دو پر دلالت کرے دو کی تعداد پر یعنی اور سیا واحد کے آخر میں یہ پھر اب آپ کو تسنیہ بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ تسنیہ کا سگا کیسے بنے گا واحد سے جی تسنیہ کا سگا کیسے بنے گا تو اس کے لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ واحد کے سیغے کے آخر میں نون مقصور اور نون سے پہلے یائے ما قبل مفتوح یا الف قبل مفتوح یعنی یہ آپ کو دونوں حالتیں بتا رہے ہیں تسنیہ ایک حالت رفت ایک حالت کے آپ کو بتا چکے ہیں کہ حالت کیا ہوتی ہے اور حالت نصبی اور جی نہیں ہے یہ جی ٹھیک ہے اب وہی سو ہے کون ہے یہ اپنے اپنے اسکیپ چیک कीजिएगा گا اپنی ویڈیو پے रखें कोई کوئی بھی ہے نیکسٹ ڈنٹ ہے شاید جی جی اچھا خیر تسنیہ وہ ہے جو دو پر دلالت کرے جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ حالت رفیع میں کیا کرنا ہے واحد کے سیکھے کے آخر میں کیا بڑھا دینا ہے نون اور نون مقصور اور نون سے پہلے کیا ہے الف قبل مفتوح جیسے مثال کے طور پر راج کیا مطلب ایک ہی نہیں میں آپ کو حالت رفیع اور حالت نصبی اور جری دونوں بتاتا ہوں نہیں, نہیں دو طریقے ہیں حالت رفیع کا الگ حالت نسبی اور جرری کا یعنی رفع کی حالت میں الگ تسنیہ بنے گا اور جر یعنی کسرہ والی صورت میں اور فتحہ والی صورت میں جس کو حالت نصبی کہتے ہیں ان میں الگ صورت بنے گی حالت رفیع میں اس کا طریقہ یعنی تسنیہ بنانے کا یہ واحد کے سیخے کے آخر میں نون مقصور لگا دیں نون مقصور یعنی نون ہوگا اس پر کثرہ ہوگا اور اس سے پہلے الف بڑھا دینا ہے اور الف قبل مفتوح مثال کے طور پر اس کی مثال لے لیں رج دیکھو رجل العن واحد تھا تو اس کی تثنیہ ہم نے بناتے ہیں کیا تثنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے آخر میں نون مقصورہ لگا دیا تو ہم نے لگا دیا رجل رجل تھا تو رجل رجل ابھی پڑھی نہیں پڑھا نہیں جاتا لہٰذا اس سے پہلے یعنی نون مقصور سے پہلے الف ماقبل مفتوخ لگاتے تھے تو رج العن کے آخر میں الف ماہ قبل مختوف بھی لگائیں اور آخر میں نون مقصور بھی لگائیں تو کیا بن جائے گا رجولانی رجال رجع العن پہلے سے تھا الف ماہ قبل مفتوخ لگائیں یعنی الف ایسا ہو کہ اس سے پہلے والے حرف پر فتح ہو تو لام کو ہم نے فتح ایریا رج ال کے لام تو رج بن گیا تو آخر میں نون مقصور لگا دیا تو کیا بن گیا رجولانی ٹھیک یہ ہے اس کی حالت رفی یعنی رفع کی حالت میں مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ جا ارج تو آپ کہیں گے رجولانے ایسے اور حالت نسبی اور جری میں تسنیح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ واحد کے سیرے کے آخر میں نون مقصور اور نون مقصور سے پہلے یا ما قبل مفتوح لگانی ہے دونوں حالتوں میں حالت نسبی میں بھی اور حالت جری میں بھی یعنی اگر ایسا ہو کہ پہلے والے عامل تقاضا کرتا ہو کہ بعد والے حرف پہ یا بعد والے کلمے پہ کسرہ آنا چاہیے زیر آنی چاہیے یا یہ کہ بعد والے کلمے پر کیا آنا چاہیے فتحہ یعنی زبر آنی چاہیے تو دونوں صورتوں میں کیا ہوگا تسنیہ کا اگر سیاہ ہوگا تو وہ کیا ہوگا اس کے آخر میں نون مقصور اور نون مقصور سے پہلے یا ما قبل مفتوح ٹھیک جیسے رجولان تھا رجعل واحد تو واحد کے آخر میں بھی ہم کیا کر دیتے ہیں کہ یا مقبول مختوخ کر دیتے ہیں تو کیا بن جائے گا رجولئی رج ال سے رجولئی ٹھیک ہے اور اس سے اس کے بعد یعنی آخر سے پہلے جی لیکن ان کے اراب کیا ہے مورم ہیں لیکن ان کے اراب کیا ہے اعراب چل رہا ہے ان کا اعراب حرفی ٹھیک ہے یہ اعراب حرکتی نہیں ہے بلکہ اعراب حرفی چل رہا ہے کہ الف ما قبل مفتوح اور اسی طرح یا ما قبل مفتوح وغیرہ وغیرہ تو رجلی نے تو یا ما قبل مفتوح لگا دی اور آخر میں نون مقصور تو کیا بن جائے گا تسنیہ کا سیاہ حالت نصبی اور جرے میں تو خیر آپ نے اس میں سمجھنا یہ ہے کہ واحد وح جو ایک پر دالت کرے تسنیہ وہ ہے کہ جو دو پر درالت کرے اور اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے اگر حالت رفی ہو تو نون مقصور آخر میں اور نون مقصور سے پہلے الف ماہ قبل مفتو اور اگر حالت نصبی اور جرری ہو تو نون مقصور آخر میں اور اس سے پہلے یا ما قبل مفتوح یا یا ما قبل مقصور یا ما قبل مفتو ہی آئے گا اور آخر میں نون مقصور پہلے کی مثال حالت رفیع کی جیسے رج العن سے رج العن ہے اور دوسرے کی مثال جیسے رج العن سے رج العین اور وغیرہ ٹھیک ہو گیا واحد اور تسنی آپ کو سمجھ میں آ جی دو طریقے کیوں ہیں دو طریقے اس لیے بتائے میں نے آپ کو ویسے تو تین طریقے کیوں چاہئیں کہ حالت رفیع کا الگ ہو یعنی جس جس جملے پر رفع آنا ہے یعنی ضمع آنا ہے اس کی الگ حالت ہونی چاہیے جس جملے پر نصب آنا ہے اس کی حالت نصبی الگ ہونی چاہیے جس جملے پر جر یعنی حالت جری ہونی چاہیے اس کا الگ طریقہ ہونا چاہیے لیکن ہو رہا یہ ہے کہ حالت نسبی اور جری میں اس صورت میں یعنی تسنیہ کے سیغوں میں اور عام طور پر جمع کے سیغوں میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ان کے حرکت حرکات یعنی اعراب حرفی جو ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے جیسے رجول اور یہی رجو لین تسنیہ کے لیے ہے اور جب حالت رفیع حالت نسبی چل رہی ہے اور یہی رجو لعین چلے گا جب حالت جری ہے مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں جا آ رج جا آ اب فیل ہے یہ تقاضہ کرتا ہے فائل کا تو فائل کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے تو لہذا لہٰذا رجولان آئے گا اسی طرح رئی تو رجولئی نے رعی تو رجوع نے رعی تو فعل بھی ہے فعال بھی ہے تو ضمیر فعال ہے تو رئی تو فعل بہ فعال ہوا مس یا ایسے کہہ دیں ضرب تو یا سمیا تو رجولین سمیا تو آپ کہہ دیں ضرب تو رج العین ٹھیک ہے تو اب ضرب تو فعل یا فائل دونوں بن رہے ہیں تو فعل فائل جب ہوں تو کس کو چاہتے ہیں مفعول کو چاہتے ہیں اور مفعول کس میں سے ہے منصوبات میں سے یعنی اس پر کیا ہوتا ہے نصب یعنی فتحہ یا زبر ہوتی ہے ٹھیک ہے منصوبات میں سے ہے تو کیا آنا چاہیے رج کو منصوب ہونا چاہیے تو منصوبہ اس کی منصوب والی حالت کیا ہے کہ آخر میں نون مقصول ہو اور اس سے پہلے یا ماقبل مفتوح ہو ٹھیک ہے تو رج اسی طرح ہم کہہ دیتے ہیں مرر تو یا مرر تو کہہ دیں مرر تو پہ رج العین کہ میں گزرا اب مرر تو پھیل بہ فعیل بے نے با حرف جار ہوتا ہے اپنے ماں کو کسرہ دیتا ہے یعنی یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس کے بعد جو بھی حرف آئے تو اس پر کیا آئے گا کسرہ آئے گا لہٰذا اب رج نے ایسا ہے کہ اس پر عراب حرکتی نہیں آتا بلکہ عراب حرفی آتا ہے یعنی حروف کی صورت میں اس کا اعراب ہوتا ہے تو لہٰذا ہم نے اس کو کسرہ والا عراب دینا ہے تو کسرہ والا عراب بھی یہی ہے کہ آخر منون مقصور اور اس سے پہلے یا ماقبل مختو تو یہ ہیں اس کے تین ہونے کی حالتیں ٹھیک ہے کچھ کچھ سمجھ لگی آپ کو رول نمبر سولہ تین دو حالتیں کیوں ہیں ایک حالت رفیع ہے اور ایک حالت جو ہے وہ حالت نسبی اور جری دونوں کی ایک ہی ہے دونوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کیسے سمجھاؤں ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی رول نمبر بارہ پانچ ایک جی کیوں رول نمبر ایک بات سمجھ میں آئی دو دن سے سمجھنے کی کوشش ہے لیکن نہیں آئی انشاءاللہ اللہ آ جائے گی انشاء اللہ آ جائے گی میں نے آپ سے کہا تھا آپ کسی ساتھی کو پکڑ لیں آپ نے کہا بھی تھا کہ آپ رول نمبر آٹھ سے پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات تھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ان سے پڑھیں ذرا فی الحال کیا پڑھا تھا ہم اچھا جی چلیں شکر ہے کہ تشریف تو لے آئے ہوں آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جائے گی ٹھیک ہے انشاءاللہ, انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نہ امید نہ ہو ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا کہ ہر کوئی دنیا کے اندر ہی آ کر کوئی نہ کوئی فن سیکھتا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوں کہ تھوڑا وقت دینا پڑتا ہے ہر چیز بہت زیادہ آپ کے وقت اور محنت مانگتی ہے اس کے بعد اس کا آپ کو صلاح ملتا ہے آپ کی محنت کا تو ان کوشش کرتے رہیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ چونکہ شروع سے اسباق پڑھے نہیں ہیں تو اس لیے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے اب اس میں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ واحد تسنیہ جمع یہ میرا خیال سے ہم ترقت الصریہ میں بھی کئی جگہ پڑھ چکے ہیں اور خود علم النحو کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں اور اس میں جو اعراب کی صورتیں تھیں کہ ایک اعراب حرکتی ہے اور ایک اعراب حرفی ہوتا ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے اعراب حرکتی کیا ہوتا ہے اور اعراب حرفی کیا ہوتا ہے اب یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مل جل کر ہر ایک کا یعنی ایک کڑی کا دوسری کڑی سے جس طرح تعلق ہوتا ہے اسی طرح اسباق کا اور ہر ایک فصل کا ایک پچھلی فصل سے ایک تعلق ہوتا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ ہر فصل میں ایک نئی چیز بیان ہوتی ہے ضرور لیکن وہ بعد میں آنے والی فصل وہ پہلے والی فصول کو یا فصول کو سمجھنے پر موقوف ہوتی ہے اگر پہلے والے اسباق سمجھ آئے ہوں تو تب آپ کو بعد والے اسباق سمجھ میں آتے ہیں ٹھیک <coughs> ہے جیسے ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا یعنی اسے جب سکول میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ یعنی اب اگر ایک میٹرک کا طالب علم ہو اس کو اگر بالکل پہلی کلاس کی میتھ یا انگلش اس کے سامنے رکھی جائے کہ آپ اس کو پڑھیں تو اس کو مزاق لگے گا کہ یہ سامنے والا میرے ساتھ مزاق کر رہا ہے کہ آپ اس یعنی جو ہے نا مائنس اور پلس کے سوال جو آپ اگر اس سے کیے جائیں تو وہ ہنسے گا کیوں کہ اس کو عجیب سے لگے گا کہ یار میں کتنی مشکل مشکل میتھ کے سوال میں نے حل کیے ہیں تو یہ آج مجھ سے جو ہے نا اس طرح کے سوالات کروا رہے ہیں تو اسے ہنسی آئے گی ٹھیک ہے لیکن یہ بات آپ اس بچے سے پوچھیں جو پہلی بار وہ پہلی کلاس میں آئے اور اس کے سامنے وہ اس طرح کا سوال آیا ہو تو وہ اس کی مشکلات اس سے پوچھیں تو یہ ہوتا ہے کہ درجہ بدرجہ ایک چیز کو سمجھتے سمجھتے سمجھتے آپ جب آگے چلتے ہیں تو پھر آپ کو گزشتہ اسباق یا گزشتہ کتابیں آپ کو ایسی لگتی ہیں کہ یہ یعنی کچھ بھی نہیں ہے تو اب ایسا ہے انشاءاللہ شاء آپ جب آہستہ محنت کریں گے تھوڑا بہت یاد کریں گے اور ساتھیوں سے تعاون لیں گے چل جائے گا نظام اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اب پوری کتاب کو دوبارہ سے تو کسی ایک طرح علم کے لیے ظاہر پڑھنا تو بہت مشکل ہے یا تو اب ہم یہ کہ شروع سے دوبارہ شروع کریں آپ کی وجہ سے ایسا تو ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہی ہو سکتا ہے کہ جو اسباق آپ ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں سبق میں وہ تو پڑھتے چلے جائیں ٹھیک ہے اب ان کو سمجھنے کے لیے جو اسباق سمجھنے ہیں شروع سے آپ وہ شروع کر دیں کسی ساتھی سے تعاون لے لیں ہم سے جو ہو سکا تو کریں گے ان ضرور لیکن چونکہ وقت کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس لیے آپ جو ساتھی ہیں سینئر ہیں ٹھیک ہے تو ان سے تعامل لے لیں جن کا آپ کہہ رہے ہیں رول نمبر آٹھ آپ کا آپ کہہ رہے تھے آپ ضرور پڑھیے ان سے وہ آپ کو وقت دیں ٹھیک ہے وہ تو ضرور آپ پڑھیے ان سے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد وال نصرت والا معاملہ فرمائیں گے پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ سمجھ نہ سکے انسان پر ہوتا ہے کہ انسان اپنے ذہن کو دماغ کو کس حد تک استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے اور جس طریقے سے وہ استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے کوئی بھی دماغی طور پر ویسے کمزور ہوتا نہیں ہے ہم لوگ خود سے اپنے آپ کو کمزور بناتے تو وہ کمزور بن جاتا ہے جتنا کام میں آپ اسے لگائیں گے استعمال کریں گے وہ استعمال ہوتا چلا جاتا ہے جی بالکل بہت بالکل ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی ریکارڈنگ لیں آپ ساتھیوں سے اور ان سے مستقل رابطے میں رہیں ریکارڈنگ سے آپ کو جو چیز سمجھ میں نہیں آتی پھر ساتھیوں سے پوچھ لیں کچھ بھی کریں البتہ یہ ہے ٹائم دینا پڑے گا آپ کو سمجھنے کے لیے خیر آپ کی بات چل رہی ہے تو نئے اسٹوڈنٹ آئے ہیں شاکر کے نام سے ہیں ٹھیک ہے تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں اللہ و سہل و مرحبہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور حصہ لیں گے کلاس میں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے جو کچھ اجتاسباق آپ مس کر چکے ہیں تو آپ ساتھیوں سے تعاون لیں ان سے ریکارڈنگ لیں ٹھیک ہے کسی سے بھی لے لیں رول نمبر بارہ سے لیں چھ سے لیں کوئی بھی ساتھی ہوں رول نمبر تین ہو جتنے بھی ساتھی ہیں آپ کسی سے بھی جن سے آپ کا تعلق ہو واسطہ ہو ٹھیک ہے بالکل آپ لے سکتے ہیں ہم ठीक है پریشان نہیں ہونا اور امیدیں نہیں توڑنا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ठीक है ہم لوگ یا کوئی بھی آپ کے ساتھیوں میں سے جن کو سبق آتا ہے سمجھ میں آتا ہے تو کوئی بھی ماں کے پیٹ سے جو ہے نا سمجھ کر نہیں نکلتا بلکہ وہ دنیا میں آ کر ہی محنت کرتے ہیں ایک چیز کو درجہ بدرجہ پڑھتا ہے سیکھتا ہے تب جا کر وہ سیکھ جاتا ہے پھر وہ سینئر بن جاتا ہے ٹھیک ہے آج آپ ہیں آج آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو مشکل لگ رہی ہے کل تک ایسا ہوگا کہ آپ پڑھا رہے ہوں گے انشاءاللہ العزیز تو آپ سے پڑھنے والے جو لوگ ہوں گے کیا ہوگا وہ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی اس وقت آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوگا کہ اتنی آسان سی بات ہے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ٹھیک ہے انشاءاللہ درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو خیر ہم نے پڑھا تسنیہ کہ تسنیہ وہ ہے جو کیا کرے دو پر دلالت کرے ٹھیک ہے دو پر دلالت کرے اس کا طریقہ کیا ہے بنانے کا حالت رفیع میں کیا ہے مفرد کے آخر میں نون مقصور اور اس سے قبل الف ما قبل مفتو کر لگا دینا ہے اور کیا ہو حالت نسبی اور جرری میں کیا ہے آخر میں نون مقصور اور اس سے پہلے کیا ہے یا ما قبل مفتوح جیسے رج العن سے رج پہلے کی مثال اور رج الع سے رجولین دوسرے کی مثال جی آ جمع تسنیہ سمجھ میں آ گئی اس کے بعد ہے جمع جمع وہ ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے دو سے زیادہ دو سے زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ تین یا تین سے زیادہ پھر دو سے زیادہ کیا ہے تین ہے پھر تین سے اوپر جتنی بھی درارت جمع کا سیاہ واحد میں کچھ تغیر کرنے سے بنتا ہے جمع کا سیغا واحد کے سیغے میں کچھ تغیر کرنے سے بنتا ہے اور یہ زیادتی یا تو لفظن ہوتی ہے اور کبھی تقدیرا होती ہوتی ہے اس کو آپ ذرا سمجھیں گے تھوڑا سا آپ کو عجیب لگے گا لیکن ہے ایسا کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے جمع کا سگا وہ ہے کہ جو واحد میں کچھ تغیر کرنے سے بنے جمع کا سیغ جو واحد میں کچھ تغیر کرنے سے تغیر مطلب تبدیلی کرنے سے بنے اب مثال کے طور پر अगर जमा ہے،, ہے اس کو اگر جمع بنانا ہے تو اس میں کچھ تبدیلی کی وہ کچھ تبدیلی کیسے کی کہ رجولون سے رجا کر دیا کہ رج یعنی دو حرفوں کے بعد تیسری جگہ پر الف بیچ میں زائد کر دیا تو جمع کسیغہ بن گیا رجا تو تھوڑی سی تبدیلی کی ٹھیک ہے اب کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی جو ہوتی ہے یہ کبھی تو الفاظ میں ہی ہوتی ہے بظاہر الفاظ میں ہی سب سامنے آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہوتی ہے جیسے رجعل سے آپ رجا بناتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے بیچ میں کیا ہے رج میں صرف تین ہرتے را تھا جین تھی اور کیا تھا لام را رام ر ٹھ یہ تو لفظوں میں تبدیلی ہوئی کیسے کہ رب دیکھا تو را جیم اور الف بھی بیچ میں آ تو ایک الف زائد ہو گیا تو تبدیلی آ گئی. ٹھیک ہے تبدیلی آ <laughs> تو یہ تبدیلی ہوئی کہ رج سے رجا بیچ میں الف آ گیا. تو اسی طرح مسلم سے مسلم ہونا سے مسلم اب مسلم ان دیکھیے کہ تین ہی ہرفتے میم سین چار ہرفتے میم سین لام پھر میم مسلم واحد تھا اس کو جب جمع بنایا تو مسلمون وہی چار حرف لیکن اس کے آخر میں کیا ہے واؤ اور نون بھی آئے مسلمون تو یہ تبدیلی ہوئی تو یہ یہ جو تبدیلی ہے واحد سے جمع بنانے میں یہ تبدیلی لفظن ہے الفاظ میں ہمیں تبدیلی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ تغیر و تبدل ہوا ہے رجلن میں چار حرف، تین حرف تھے تو رجالن میں چار آگے کہ بیچ میں زائد آگے ہے مسلمون میں چار حرف تھے تو مسلم میں چھ ہو گئے واؤ اور نون زیادہ آ گئے ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی یہ جو تبدیلی ہوتی ہے کبھی کبھی یہ جو تبدیلی ہوتی ہے یہ الفاظ میں نہیں ہوتی بلکہ تقدیراً یعنی صرف اس کے اوزان دیکھنے پڑتے ہیں کہ اوزان کیا ہے یعنی الفاظ میں بالکل کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا بالکل بھی آپ دیکھیں گے وہی لفظ وہی وزن ایک ہی جیسا ہوگا وہ مفرت کے لیے بھی استعمال ہوگا اور اسی طرح وہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوگا جی وائس اوکے okay. رول نمبر پانچ وائس آپ اور ساتھیوں کو وائس آپ لوگوں کے لیے وائس کلیئر ہے اچھا ان کے لیے مسئلہ ہے جی ٹھیک ہے اچھا تو کبھی کبھی جو تبدیلی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے الفاظ میں نہیں ہوتی بلکہ مقدر ہوتی ہے وہ کیسے مثال کے طور پر انہوں نے اس کی مثال دی ہوئی ہے فلکن فلک ویسے کہتے ہیں کشتی کو فلکن معنی ہوتی ہے کشتی فلفلکل مشہور جیسے قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے تو فلک کہتے ہیں کشتی کو ٹھیک ہے ایک کشتی کو بھی کہتے ہیں اور اسی طرح یہی وزن فلکن والا وزن بالکل اسی طرح فلکن یہی ہی چار حرف یعنی فا لام تین حرف فا لام اور کاف فلک فا لام بری کافلکن اور اسی وزن پر اس طرح نہیں کہ فول بن جائے گا بلکہ فلکن ہی یہی ایک لفظ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہی ایک لفظ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے فلکن ایک کشتی بھی اور فلکن بہت ساری کشتیاں بھی وہ کیسے دیکھیے کہتے ہیں اس کا وزن ایسے ہے جیسے قفلن قفل قفل کے معنی ہوتے ہیں تالے کے ایک تالے کو کہتے ہیں قفلن یعنی جو تالا ہوتا ہے جو مطلب جس کو چابی لگتی ہے چاہے وہ دروازے کے اندر کا ہو یا ویسے الگ سے جو بنتا ہے لگتا ہے تالا ٹھیک ہے قفل تو ایک تالے کو کیا کہتے ہیں قفلن لاک ٹھیک ہے قفل قفلون بروزن فو لون یہی فعلون ایک ہی وزن تو ایک تالا دیکھیے قفلن فعلن کا وزن استعمال ہو رہا ہے کس کے لیے مفرد کے لیے بھی جیسے قفلن اور یہی وزن یعنی فعلن والا وزن جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے اسدن اسد اسدن کہتے ہیں شیر کو ایک شیر کو لیکن اسدن بہت سارے شیر ٹھیک ہے جنگل کے جو شیر ہوتے ہیں جنگل کا بادشاہ جیسے کہتے ہیں اسدن ایک شیر اور اسدن جمع ہے اس کی اس دن تو بہت سارے شعر تو یہی دیکھیے قفلن کو جو وزن ہے فعلن یہی فعلن کا وزن مفرد کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے جیسے قفلن ایک تالا اور یہی فعلن کا وزن جیسے اس دن جمع کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے بہت سارے شعر اب دیکھیے کہ فعلن کا ہی وزن ہے قفلن کے اندر بھی اور اس دھن کے اندر بھی لیکن لیکن یہی والا وزن مفرد کے لیے بھی استعمال ہے جیسے قفلن کے اندر اور جمع کے لیے بھی استعمال ہے جیسے اس اب یہاں پر الفاظ کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے بلکہ جو بھی تغیر و تبدل ہو رہا ہے وہ تقدیرن اور وزن کے اعتبار سے ہو رہا ہے کہ اب دیکھیے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں دگویا گویا اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جمع کا سیگا وہ ہوتا ہے کہ جو مفرد میں کچھ نہ کچھ تغیر اور تبدل کر کے بنتا ہے اب یہ تغیر اور تبدل کبھی تو الفاظ میں نظر آتے ہے جیسے رجاع جمع کا سیغا ہے رجلون سے بنا ہے کہ اس کے اندر تبدیلی آئی ہے الف کے بڑھ جانے کی وجہ سے اسی طرح مسلمونہ یہ جمع ہے مسلم سے کہ اس کے اندر تبدیلی آئی ہے واہو اور نون کے بڑھ جانے سے اور کبھی کبھی جمع جو بنتا ہے مفرد سے یہ اس کے اندر تبدیلی الفاظ میں نہیں ہوتی بلکہ تقدیراً اور معنن ہوتی ہے جیسے فلکن یہی وزن ایک کشتی کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے قفل جس طرح مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہی وزن فلکن والا بہت ساری کشتیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے اس دن, اس دن کا وزن بہت سارے شعروں کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سمجھ آ بات کبھی کبھی تغیر و تبدل الفاظ میں اور کبھی کبھی تغیر و تبدل کہاں پر معنی میں لگی سمجھ اب ذرا کتاب کی طرف آ جائیں اب کتاب میں ہم ان تمام چیزوں کو دیکھ کر پڑھیں گے فصل نمبر دس واحد تسنیہ جمع اسم کی بیتبار تعداد کے تعداد یعنی شمار کے بیتبار شمار کے تین قسمیں ہیں نمبر ایک واحد نمبر دو تسنیا نمبر دو نمبر تین جمع واحد وہ ہے جو ایک پر دلالت کرے عام اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے واحد ٹھیک ہے جیسے رجلن ایک مرد امراۃ ایک عورت تسنیہ تسنیہ وہ ہے جو دو پر دلالت کرے دو پر اور سیگا واحد کے آخر میں نون مقصور اور نون سے پہلے یائے ما قبل مفتوح یا دوسری صورت یعنی یہ والی جو صورت پہلے کہ نون مقصور اور نون سے پہلے یا ما قبل مفت یہ حالت نسبی اور جرری ہے یا الف ما قبل مفتوح یعنی نون مقصور تو ہوگا ہی ہوگا آخر میں اس سے پہلے اگر الف ما قبل مفتوح ہو تو یہ زیادہ کرنے سے بنتا ہے تسنیہ کا سیاہ تو یہ کون سی صورت حالت رفی جیسے رج العٰہ نے یہ حالت رفی ہے کہ آخر میں نون مقصور اور اس سے پہلے الف ما قبل مفتوح اور رج ال نے یہ مثال ہے اس کی کہ حالت نسبی اور جرری کی کہ آخر میں نقصوروں سے پہلے یا ما قبل مفتوح جمع جمع وہ ہے جو دو سے زیادہ پر کرے دو سے زیادہ پر کرنے کا مطلب تین تین سے اوپر جتنی تعداد تک بھی آپ چلے جائیں سو ہزار لاکھ جہاں تک بھی جائیں تو اس کو جمع ہی کہا جائے گا اب جمع کا سیغا واحد میں کچھ تغیر کرنے سے بنتا ہے تغیر کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی تب تغیر و تبدل عام اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ زیادتی یا تو لفظن ہوتی ہے جیسے رضا اور مسلمون الگ الگ حرف ہیں رضا یہ جمع ہے رجلن کی تو اس کے اندر تبدیلی ہوئی ہے تب جا کر رضاء جمع بن گیا ہے مسلم یہ مسلمن کی جمع ہے اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی ہوئی ہے تب مسلم بن گیا ہے یا تقدیرن یعنی یہ تبدیلی کبھی تقدیرن ہوتی ہے جیسے فلکن بروزن قفلن ایک کشتی اور فلکن بروزن اس دن بہت ساری کشتیاں اب دیکھیے ایک ہی ہے فلکن ایک ہی لفظ ہے لیکن یہ مفرد کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور جمع کے لیے بھی وہ کیسے تقدیراً اس کے اندر کچھ نہ کچھ یعنی تبدیلی سے ہمیں محسوس ہمیں نہیں نظر آتی لیکن وہ کس طرح فلکن بروزن قفلن جیسے قفل ایک ایکتا کو کہتے ہیں مفرد کے لیے اور بروزن اس دن اگر قفلن ہوگا تو یہ کیا ہے فلکن ہوگا تو یہ کیا ہے بہت ساری کشتیاں جیسے اس دن بہت سارے شیر بحران آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ جمع میں کبھی تو تغیر و تبدل الفاظ میں ہوتا ہے اور کبھی تقدیراً ہوتا ہے الفاظ میں پتہ نہیں چلتا وہ کلام کے سیاق اور سباق سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ماقبل میں کلام یا بام میں جو کلام آ رہا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر یہ جو وزن ہے یہ مفرد کے لیے استعمال ہوا ہے یا جمع کے لیے ورنہ آپ اگر دیکھیں اگر آپ یہ سوال کریں کہ قرآن مجید کے اندر یا حدیث کے اندر کہیں پر اگر فلکن لکھا ہو اب ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ فلکن کا لفظ ہے اب جمع ہے یا مفرد ہے ٹھیک ہے ہم نے تو اب ہمیں کیا پتہ ہے کہ بروزن قفلن ہے یا پروزن اس دون ہے تو یہ جو تبدیلی ہوتی ہے یہ یعنی تقدیراً ایسے ہوتی ہے کہ اس کے ماقبل کے کلام سے یا ماں باپ کے کلام سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں یہ مفرد استعمال ہوا ہے یا جمع استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے وہ جیسے جیسے انشاءاللہ شاء اللہ آپ آگے چلتے چلے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے جی تو مفرد تسنیہ اور جمع یہ تو ہم نے پڑھ لیا اب آگے ہیں جمع کی قسمیں پڑھ لیں آگے یا بس کر دیں بس کر دیں ٹھیک ہے بس بس کر دیتے جی بس کافی ہے ٹھیک ہے سبق یہاں پر ختم ہو گیا ٹھیک او نہیں کچھ بھی نہیں سمجھنا آپ کو اس میں کچھ بھی نہیں سمجھنا بالکل بھی اس میں کچھ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں پر صرف اتنی سی بات ہے لفظن کو آپ سمجھ لیں کہ لفظن کیا ہوتا ہے تغیر و تبدل ہوتا ہے وہ تو سامنے نظر آتا ہے کہ الفاظ میں تبدیلی ہوتی ہے لیکن تقدیراً آپ کبھی بھی الفاظ سے نہیں سمجھ سکتے کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے تقدیراً آپ کیسے سمجھیں گے تو بھی آپ نہیں سمجھ سکتے اس کا میں نے آپ کو بتا دی انشاءاللہ جب آپ آگے چلیں گے کتابوں کے اندر تو وہ ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں سیاق اور سباق ٹھیک ہے یعنی دائیں بائیں یعنی پہلے والی کلام جو عرب عربی کا کلام چل رہا ہوتا ہے یہ سارے قاعدے چونکہ हم? نہیں نہیں اور بھی کئی ساری مثالیں ایسی ہو سکتی ہیں تقدیری کی اور بھی کئی ساری مثالیں ہو سکتی ہیں اب وہاں پر ایسا ہوگا کہ جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے یعنی کلام کے اندر جب عربی كلام چل رہا ہوتا ہے تو وہاں پر انسان کو یعنی پہلے والا جو کلام چل رہا ہے یعنی جو جملہ اگر اس طرح کا کہیں پر استعمال ہوتا ہے تو اس سے پہلے بھی کچھ نہ كچھ كلام چل رہا ہوتا ہے تو بعد میں بھی کلام چل رہا ہوتا ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے كہ یہ کیسے لوگوں کی بات چل رہی ہے مفرت کی بات چل رہی ہے یا جمع کی چل رہی ہے تو وہاں سے پھر سیاق اور سباق کہتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر یہ مفرت استعمال ہوا ہے یا جمع استعمال ہوا आप ورنہ آپ کبھی بھی آپ زمین و آسمان چھان لیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مفرت یا تسنی ہے ویسے اگر آپ کسی ایک جگہ پر لکھ دیں ٹھیک ہے تو ظاہر ہے تقدیراً کا مطلب ہی یہی ہے کہ الفاظ میں آپ کبھی بھی نہیں دیکھ کے پہچان سکتے تو اس میں سمجھنے کی کوئی بھی مزید کوئی بس آپ کے لیے اتنا ہی سمجھنا ہے کہ بس تقدیراً وہاں پر تبدیلی ہوتی ہے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی بس ٹھیک ہے جی بالکل بس ایسے ہی یاد رکھیں الفاظ میں تبدیلی ہے وہ تو آپ یاد رکھیں کہ الفاظ میں تبدیلی کیسے کیسے ہوتی ہے بیچ میں لکھا آگے پھر آگے جمع کی ہم آگے اقسام پڑھیں گے کہ تبدیلیاں کیسے کیسے آتی ہیں بالکل عربی آنی چاہیے انشاءاللہ شاء آپ کو آئے گی عربی کیوں نہیں آئے گی یہی تو عربی کے قواعد ہیں انہیں جوڑ تروڑ جوڑ موڑ جیسے جو آپ کریں گے کبھی کچھ صرف کبھی کچھ نہو نہ کہیں سے تو ان دونوں کو ملا کر کیا ہے مل کر آپ کو انشاءاللہ عربی آئے گی کیوں نہیں آئے گی اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنے پاس جیسے طریقہ السریہ آپ پڑھتے ہیں الفاظ کا ذخیرہ جتنا ہو سکے آپ رکھیں آپ کو یہ پتہ ہو اٹھتے بیٹھتے یار ہم روم میں بیٹھتے ہیں یہ جو ٹیبل سامنے پڑی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر کتاب کو کیا کہتے ہیں عربی میں اچھا جو بھی چیزیں یعنی روز مرہ کے استعمال میں ہیں آپ روم سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ یار دروازے کو عربی میں کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ جو دستہ لگا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اچھا اور بھی یعنی جتنی چیزیں ہیں آپ کھانے پینے کی چیزیں برتن ہیں آپ ان کو سوچیں کہ پلیٹ کو کیا کہتے ہیں کپ کو کیا کہتے ہیں چمچ کو کیا کہتے ہیں اب یہ چیزیں ہوں گی اس کے اس طرح آپ کے پاس اگر مفرادات کا ذخیرہ ہوگا نا جیسے ہی تو آپ جب پھر صرف اور نہاف پڑیں گے تو آپ ایک دم سے فٹ کرتے چلے جائیں گے کہ یہاں پر فیل لگنا ہے یہاں پر اسم لگنا ہے کیسی ترتیب بننی ہے آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا چلیں ٹھیک ہے میں خود بھی تھوڑا تھکا ہوں آج آپ کے دارالخلافہ کل سے آج تھا مجھے نہیں تھا پتہ کہ آج وہ ان لوگوں کا کوئی خاص دن تھا پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہیں ٹھیک ہے تو اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں آج کے دن کبھی نہ ٹھہرتا لیکن ان کی وجہ سے جو ہے نا اتنی زیادہ ہر جگہ سے روڈ بند ہر جگہ سے جہاں سے آؤ پھر وہ روڈ بند پھر گوم گوم گوم کے کہیں اور سے نکلو آگے جاؤ پھر وہ روڈ بند کچھ تو میٹرو کی نظر ہو گیا ہمارا آج کا دن کہ جہاں میٹرو کا کام لگا ہوا اور جو باقی بچا تو وہ ان لوگوں کے نظر ہو گیا پتا نہیں ہم لوگ کہاں چل رہے ہیں بس آج تھا چہلم چہلم کے نام سے ایک دن منایا جاتا ہے پاکستان کے اندر کچھ لوگ مناتے ہیں